جب کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے غیر تو ان دونوں کے مابین فرقت واقعہ ہو جائے گی اور یہ فرقت بغیر طلاق کے واقعہ طلاق والی فرقت نہیں ہوگی یعنی فسخ نکاح ہوگا طلاق والی فرقت واقعہ نہیں ہوگی اور یہ مسلک ہے شیخین رحمہ اللہ کا ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ میں سے جو کوئی ایک مرتد ہو گیا تو ان کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی فرخت واقعہ ہو جائے گی طلاق بغیر طلاق امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں من الزوجی اگر مرتد ہونا خالق ارتداد وہ شوہر کی طرف سے ہو فرقت تو ان کے درمیان جو فرقت ہوگی وہ طلاق والی فرقت ہوں گی اس کو طلاق شمار کیا جائے گا رحمۃ اللہ اس فرقت کو ابا والی حالت پر قیاس کرتے ہیں انکار والی حالت پر قیاس کرتے ہیں ما اور اصل وہی ہے جو ہم نے پہلے پیش کر دی ہے دلیل اس بارے میں یہ محنت جامعہ وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یوسف اللہ امام ابو یوسف رحمت اللہ اسی اپنی رائے پر چل رہے ہیں جس کو ہم نے انکار والی صورت میں پہلے بیان کر دیا ابونی فطرہ اعلان صبح رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں تفریح کرتے ہیں اندر رد منافیت الل نکاح اور وجہ فرق فرق کی وجہ یہ ہے کہ ردت مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی چیز ہے بیکو نگاہ منافیت وجہ اس کے کہ ارتداد ہونا یہ قسمت یعنی انسان کی عزت نقص اس کے لیے منافی ہے اس وجہ سے یہ نکاح کے لیے منافی ہے اور طلاق والا اور طلاق رافیان نکاح کو ختم کرنے والی چیز ہے بس مشکل ہے صورت کو طلاق بنایا جائے یعنی ان کے کو طلاق بنانا دشوار ہے مشکل ہے فق خلاف الا میں ما خلاف الا والی صورت کے انکار والی صورت کے لانه يفوت الانسان بالمعروف فيجب التصريع بالاحسان على ما مر اس لیے کہ وہ انساط بالمعروف کو یعنی انکار کرنا خالق اسلام سے ایبا انکار کرنا وہ انساط بالمعروف کو فوت کر دیتا ہے جی وہ تصریح و بال احسان تو انسان پر تشریح بال احسان لازم ہو جاتی ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا بہار فرقت اسی وجہ سے عبا کے ذریعے جو فرقت واقع ہوتی ہے وہ موقوف رہتی ہے قضاء قاضی پر فیصلے یعنی پر ولاپ خود رہتی اور ارتدار کی وجہ سے جو فرقت واقع ہوتی ہے وہ قضاء قاضی پر موقوف نہیں ہوتی ہے دیکھیے گا اس نے یہ مسئلہ بیان کر دیا سمجھ لیجیے آپ کو جین میں سے کوئی ایک مرتب ہو گیا تو یقینی طور پہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان میں فرقت واقعہ ہو جائے گی جدائی فوراً کر دی جائے گی اور وہ جدائی اس جائی کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا شیخین الحمد اللہ کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ ہیں کہ نئے یہ فرق فرق کرتے ہیں کہ اگر یہ ارتداد کی صورت یعنی مرتب ہونا شوہر کی طرف سے پائے گا یعنی شوہر مرتد ہوا ہے تو پھر اس فرقت کو بھی طلاق ہی مانیں گے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حالت ارتداد کو ابا والی صورت پر پیاز کرتے ہیں ایبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یعنی جب جس طرح پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف گزر چکا ہے کہ اگر عورت اسلام لے آئی اور مرد جو ہے ابھی قافر ہے مشرق ہے اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا جب اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اور وہ آگے سے اسلام لانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان میں فرخت ہو گئی چونکہ وہ اسلام لا کر نکاح کو بچا سکتا تھا جب اس نے انکار کر دیا تو گویا اس کی وجہ سے فرقت واقع ہوئی لہذا اس کو طلاق مانا جاتا ہے سورت میں بھی جب یہاں پہ اگر ارتدا مرتد ہونا شوہر کی طرف سے ہے تو فرقت واقع ہوگی تو اس کو بھی طلاق مانا جائے گا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ حالت ابتدا کو حالت عباہ پر تیار کرتے <coughs> کہ جس طرح ابراہل اسلام سے انکار کر دیتا ہے شوہر تو وہ جو فرقت جب واقع ہوتی ہے میاں دیوی کے درمیان میں اس کو طلاق شمار کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی جب مرتد ہو جاتا ہے شوہر تو ان کے درمیان میں فرقت واقع ہو جائے گی تو اس فرقت کو بھی طلاق شمار کیا جائے گا جام جام وہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اصل علت ہے اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور وہ, وہ یہی ہے کہ اس طرح کے مذہب جگ رہا ہے امام صدر رحمتہ اللہ علیہ کا کہ اس صورت میں حالت فرقت کو جو ہے وہ فصر سے نکاح کہا جائے گا طلاق شمار نہیں کیا جائے گا That's good stuff. اچھا بھائی اچھا یہ سوال اگر غیر طالب کی فرقت کا کیا فائدہ ہوگا ہاں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں تین طلاق کا مالک ہوتا ہے جب ایک طلاق اس کی طرف سے واقع ہوگی تو پوری زندگی اب اس کے پاس دو طلاق کا اختیار ہوگا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب طلاق کے مان لیں گے تو فصل نکاح ہو جائے گا تو انسان پوری تین طلاق کا مالک رہتا, رہتا ہے اس کے اختیار رہتا ہے اچھا تو امام محمد رحمت اللہ پر آگے ماؤں رحمت اللہ ہے وہ جس طرح اباؤ میں ان کا مطلب تھا کہ اگر شوہر عبادت کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے تو ان کا مطلب وہی تھا کہ وہ طالق شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کو ہم سب کے نکاح شمار کریں گے تو وہ اپنی اصل کے اوپر اچھل رہے کیوں کہ وہ <laughs> حالت انکار میں جس طرح کے اگر عورت اسلام لانے سے انکار کرتی ہے یا مرد اسلام لانے سے انکار کرتا ہے تو امام عیسوی رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ دونوں اس میں دونوں کا زوجین کا اس میں اشتراک ہوتا ہے جی کوئی ایک بھی اسلام لا کے اپنے نکاح کو بچا سکتا ہے لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دیتا ہے تو پھر بھی دونوں کا اشتراک ہے تو اس لیے اس کو ہم تلاش نہیں شمار کریں گے بلکہ خط نکاح مانیں گے جیسا اس مسئلے کے اندر بھی اوامف رحمۃ اللہ علیہ سب نکاح کے قائل ہیں شلاق شمار نہیں کرتے امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت کے جس میں بیوی مسلمان ہو جائے اور مرد مسلمان نہ ہو تو اس صورت میں تو وہ فرقت جو واقعہ ہوگی وہ تو تعداد ہی کہلائے گی لیکن اگر شوہر مرتب ہونے کی صورت میں جو سرکت واقعہ ہوگی وہ تیراک نہیں بلکہ سب سے نکاح ہوگی جی امام امام صبح رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بین دین چل رہے ہیں اب اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آگے دریف بیان کر دی دونوں صورتوں میں سر یہ بیان کیا ہے کہ ردت یعنی مرتب ہو جانا یہ منافی ہے کس کے انسان کی عزت نقص کے عزت مال کے منافی ہے مجھے یہ ہے کہ جو مرتب ہوتا ہے اسلام پہ پھر جاتا ہے وہ مباحث دم ہوتا ہے اور واجب القتل ہوتا ہے نہ تو اس انسان کا مال محفوظ رہتا ہے نہ ہی اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے دے. اور اس کے مقابلے میں نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نکاح انسان کے مال و جان کا عزت و آبرو کا محافظ بھی ہوتا ہے ایک تو صورت یہ دوسری ایک فرق یہ دوسری دوسرا فرق یہ ہے حالت ارتداد میں مرتد ہونے میں جائن کے آپس میں ملنے کے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں کوئی راستہ باقی بچتا ہی نہیں جبکہ جو جب تلاش ہوتی ہے اس میں رجت یعنی لوٹنا یا نکاح کی گنجائش اس کے اندر ابھی باقی رہتی ہے ارتداد میں تو باقی کچھ بھی نہیں رہا تلاق سے دی اس میں آدمی رجوع کر سکتا ہے لن والی نکام باقی رہتا ہے اس لیے نکام اور ارتداد حالت ارتداد یا حالت نکاح ان دونوں میں بہت فرق ہے جی نکام کے اوپر جو ہوتی ہے وہ طلاق واقعہ ہوتی ہے ارتداد کی وجہ سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی امام رحمۃ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نکاح میں اور حالت ابتدا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک عزت و آبرو کا ضامن ہے دوسرا عزت و آبرو کا کوئی محافظ نہیں اس کے نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے جی پھر حالت ابتدا میں زوجین کے ملنے کے سارے رستے بالکل بند ہو جاتے ہیں جبکہ حالت تلاق میں کچھ نہ کچھ رشتہ باقی رہتا ہے آدمی رجوع کر سکتا ہے اس کے اندر تو جب نکاح اور اشتدار دونوں میں بہت فرق ہے تو ان کی وجہ سے اگر فرقت واقعہ ہو جاتی ہے طلاق والے فرقت الگ ہوگی اور ارتداد والے فرقت کو الگ نام دیں گے تو حالت ارتداد میں جو فرقت واقع ہوگی اس کو ہم طلاق نہیں قرار دے سکتے تو جب اس کو طلاق قرار دینا مشکل ہے تو اس صورت میں اس فرقت کو کہ فخر نکاری کہیں گے اس کو طلاق نہیں کہیں گے امام صبر اللہ علیہ کا یہ مطلب تو دو یہ بات سمجھ میں آئی حالت ارتداد کے علاوہ جو سوچتے ہیں ان میں اگر فرقت واقعہ ہوتی ہے تو امام صاحب اس کو طلاق مان لیتے ہیں شمار کرتے ہیں اور حالت ارتداد میں جو فرقت واقعہ ہوتی ہے اس کو طلاق نہیں مانتے بلکہ اس کو پتخ ہیں इसी वजह से यह बात भी साबित हो गई। कि अगर इंसान जो है वो इस्लाम लाने से इंकार कर रहता है अपने खिलाफ इजबाद ऐसी इनकार कर देता है तो उस सुरक्ष में जो तुरखत वाक्य होगी वो करजाय से होगी यानी फाजी उसका फैसला कर देगा कि इन दोनों में तुर्खत वाकया करती जाए اور حالت ارتداد کی وجہ سے جو فرقت واقع ہوتی ہے اس میں سزائے قاضی یعنی قاضی کے پیسے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ بالکل اور, اور واقعہ ہو جاتی یہ بھی ایک فرق دھیان کرتی ہے اس بات میں اگلا مطلب دیکھیے تو میں امسان زودی اول ملا کلی ماہری اندر فلا دیا إِلَّمْ مرتد ہو, ہوا ہے تو عورت کے لیے تمام مہر ہوگا مکمل مہر ہوگا ان داخلہ اگر اس نے اس سے مباشرت کی ہو ماہرہ اِلَّمْ <الْجِحَا> اور نس سے ماہر ہوگا عورت کے لیے اس صورت میں اگر شوہر میں کی ہوئے مرتدہ جو فلاں ماہر اور اگر یہ عورت ہی متحدہ ہوئی ہے پہلے تو اس کے لیے مکمل مہر ہوگا اگر شوہر نے مباشرت کی ہے وہ لمبے اگر نہیں تو صورت میں نہ تو اس کے لیے ماہر ہوگا نہ اس کے لیے نفع ہوگا وجہ یہ اس یہ موتدہ ہوئی ہے اور فرقت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے اسی کی جانب سے متوقع ہوئی ہے تو اس لیے اس کے لیے مہر بھی نہیں ہوگا اور نقطہ بھی نہیں ہوگا اس صورت میں جب شوہر میں مباشرت نہ کی اگلا مسئلہ قالا وَيَذَرُ تَبْدَا مَنْ صَمَّ اسْلَمَ مَنْ ظَهَ عَلَى نِكَاحِهِ مَا بِإحْسَانًا مَقَالَ رَبُّهُمُ الله يَبْطُلُ لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا مُنَاقِضَةٌ لِمَقَاصِدِ تَقِيمُ رِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَمَا نَرَى رُبِّي أَنَّ بَلي حَنِيفَةٌ تَبْدُو ثُمَّ تَظْلَمُ لَمْ يَأْمُرُهُ صَحَابَةُ رَسُولِ الله عَلَيْكُمْ أَجْمَعِينَ لِتَجْدِيدِ أَنَّ كِهَاتِي ابتداد اور جب دو جین دونوں ایک اچھے مرغر ہو گئے اسلام پھر دونوں مسلمان ہو گئے ایک اچھے تو وہ دونوں اپنے نکاح پر باقی رہیں گے انسان وہ اپنے نکاح پر باقی رہیں گے مرتے ہیں یا ترجمہ بالکل آسان ہے تو میں ترجمہ تو اپنے دیکھ لیے کہ ایک ساتھ مقدم ہو جائے دونوں ایک ساتھ اکٹھے اسلام لے آئے تو یہاں وہ دونوں اپنے حساب کا نکاح پر باقی رہیں گے انہیں جید نکاح سے ضبورت نہیں پڑے گی امام ظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر امام غفر الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا امام غفر رحمت اللہ علیہ ان کی دلیل یہ ہے اس کی وجہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا مرتد ہونا یہ نکاح کے منافی چیز ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے تو جب دونوں کے دونوں ہی مرتد ہو گئے تو بدرجہ اور نکاح کے منافی ہوا لینڈ کا نکاح ٹوٹ جائے گا وہ دوبارہ نکاح کریں گے اچھے لوگ جی پھر گو جان کہ اوپر نہیں کر پاتے جب دونوں بچے ایک مرتد ہوا تو نکاح ٹوٹ گیا اور جب دونوں ہی مرتد ہو گئے چاہے اکٹھے سینا ہو تو جبکہ آنا آنا ہیں کہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خنیفہ کے لوگ مرتب ہو گئے تھے <coughs> اس کے بعد زکات ادا کرنے سے بھی تالا مٹول سے کام لیتے رہے حضرت کر اسے دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رستہ بھیجا کہ غور سے لے کر آؤ اگر نہیں مانتے تو جنگ کرو ان سے تو جب مسلمان مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گیا وہ دے کے گھبرا گئے پھر اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہو گئے پہلے مرتد ہو گئے تھے پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے اور یہ سارا واقعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا لیکن کسی بھی صحابی نے ان کو تجویز نکاح کا حکم نہیں دیا تھا تو پتا چلا کہ جب سارے اکٹھے ہی مرتض ہو اور ہی مسلمان ہو تو ان کا نکاح باقی رہتا ہے تجویز نکاح کے ان کو ضرورت نہیں پڑتی بد و حنیفہ قبیل بد و حنیفہ کے لوگوں کا مرتض ہونا پھر اسلام لے آنا اکٹھے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکٹھا مرتض ہونا پھر اکٹھا اسلام لانا اس سے نکاح کے حص سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھ پھر ایک بات آئی ہے ہمارے اردے دار مان لیجیے حالت تاریخ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو ہنیسا کے جو لوگ تھے قبیلہ کے وہ ایک ساتھ مرتد نہیں ہوئے تھے کچھ پہلے ہوئے تھے کچھ بعد میں ہوئے تھے اکٹھے مرتبے نہیں ہوئے تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ نے اس بات نے سکال کو ختم کیا ہے ون ارتدا میں جہالت تاریخ کہ چونکہ ان کی مرتب ہونے کی تاریخ مشغول ہے کہ کون کس تاریخ کو ہوا کون کتنے دنوں بعد ہوا یہ تاریخ مشغول ہے اور جہالت تاریخ تاریخ کے مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے ارتداد کو حکمت اکٹھا کہا گیا وہ اکٹھے ہی ہوئے وَلو بینا ہومن بینا ہومن تی کا ابتدا ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر رو جائیں کہ ایک سال مرتب ہونے کے بعد ان میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا اکٹھے مرکز ہوئے کوئی ایک اسلام لے آیا تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا فاصل ہو جائے گا کیونکہ دوسرا جو ہے میں سے دوسرا فریق وہ ابھی اپنی ابتدا کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے روکا ہوا ہے تو جس طرح ارتداد کی ابتدائی حالت جیسے ہی انسان مرکد ہوتا ہے وہ نکاح کے منافی ہوتی ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے اس سے اسی طرح ارتداد کی آخری حالت یہی حالتیں جاتے باقی رہنا مفر رہنا وہ بھی نکاح سے مناسب ہوگا تو لہٰذا اس صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا نکاح سا سب ہو جائے گا اور اس کا سرجمہ دیکھیں گے آپ اور ہماری جو روایت کہ بنو ہنیفا مرتد ہو گئے وہ اسلام لے آئے تو ان کو صحابہ نے نکاح کا حکم نہیں دیا آن مان اور ان کی طرف سے جو ارتدار پیش آیا ہے اکٹھا جہالت تاریخ کی وجہ سے ہے. ایمان اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اکٹھے مرتد ہونے کے بعد اگر نکاؤ گے تو ان دونوں کا نکاح فاطر ہو جائے گا لِل دوسرے کے دونوں میں سے دوسرے کے عالت ابتدا پر بجد رہنے کی وجہ سے مناسب کا ابتدا ہی اس وجہ سے کہ رجت یعنی مرغد ہونا یہ مناسب ہے نکاح کے جس طرح کہ یہ ابتدا نکاح کے مناسب ہوتی ہے امتحان بھی اس پر مفید رہنا بھی یہ بھی نکاح کے مناسب ہوگا ان شاء اللہ کم سے کم کل پڑھیں گا Uh-huh. <laughs>